ما بھیاری بے قرضہ وجہات داتوں پہو ڈبانی ہو جی حاصل دارے وجہات چیز چاہ سامانت تو کی دی اغاموطہ بے مخلص عظیم المال کی یہ داگیس ہو جی وزی تفاق دے چیز صاحب العاریت صاحب الوجہ احبت فضیبہ نور فرماب کی حق مقصوبی کو مصرقی کیم دا سزا چھلے چا مقصوبا مصرقوی دو یہ سڑیس را اوہ غاسب سارے مفلس و گرزی بسائب و سرقا چھل کم اصل مالک دا ہوا حق میں قدیمان چھل نور بھرماؤس شرک دیلی او پسرت بے گی چھل جی سڑیس چاپا رشے خرس مشتری مفلس چھل اغامہ بیعا بیعا انہی موجود اوال اغا کو لاس کی یورا قرص چھے ورکو مقر موجود مالک احمدی وہ دا شامل دے بینتا ودیعیتا کرد تا دے شامل دے دارنگی مبرز تے کرد ورنکہ دا بے آخف دا خاوی مانے دو دے پو موالک رہنا بلا زمود وہ دا حیات پرکی چکل مشتری حیاتی نے حق بھی ہے جمع شنو بے آقات موقع بے اس طرح ورماد ہے وہاں مشاہ بھی پرک نکے اب وہ دا اوکی رواست دا حیات رماد اور امام مطلقاً بائی مستقل مستف اور دا مسرقات کو مقبوضات مارے نے جب پتا کا مال لے ائے نہیں دے ائی تغیری سے راتے مسروقات مقبوضہ وجع عاریت کی ابو صرف نے لے کے چکر انتقام راشی سے ملکن دباے نے میں تمسید اور قبضوں کی ربیا خدا عین نہ خدا میں مل کے الاخرت میں مل نہ ہو عاریت غصب سرقات کے ضمن نو ظلم اسڑی نہ او بلی کے فون ہو دار قرض میں دما امدوم اشاری کے داخل کے بہمن مستقر کے داخل ملاکم یعنیهما انذ لہ بانیہو یعنیہ انذ بیانہما ربۃ السلۃن ذعاری وجعات مکسوبات مسروقات لا با میں معنی محمول ہے ابو داؤد سے گمراہ مقتدی بداوین دیوالہ بھائی با راضی نہیں ہے ابھی تو موجودہ روایت کی تنسیخ تبین سے داد تابع کے کے نسبت سے میں نے سمتر کمار ہو گئے ہیں محمود و اگر تو جواب کرداب مقبوض نہیں یا خدا نہیں تو محبوز مسائل <سؤال> مسائل تاریخ کر دی انسان مقالب واجبت کی، فرضی دو دیانت کم دی کی ور دیانت دا, دا, دا کام کہانی تغائب مقام کے بعد دعویٰ سمسائیذ پر حق طالب با شیخ سمجھو نوران بانکی تتو دا دائیں نہ حق نے دان تے ان جانت الہ ہا کا چہرہ کنا لگا مبیہ می ای جی موجود تھا تمشرید فارفقار نہ حق سور کی بائیں تھیورتی قبل قزانا چلا قزا بڑا با قزا تے نہیں بھی قبل قزانا او وجود دا قضانہ نور نورا سے جانت دارے لیتا قاضا کی دا بس دا قضانہ شکل آخوادی تا بسرکیش نبی باست داگے نبی دے گستر غرمانی تو دا دا جانت پر لحاظت جانت مصدر کی مشتمیر رفت قاضد جانتا کہ قبل دا مرافع القضانہ و قبل دا خبرداری نور دائنیرنا دا دا دا دے والا سی حقم اپرستا قرشے او غائد قرشے دا دے او کچھ وہ صورتوں ورما فقہاذ گر کے انے پہلے حدیث کے حکم جانتن ذکر دے حکم جانتن فقہ آمد تعارف لتے فتنہ تنسا ان میں احکام ذکر کے احکام جانتن فقہ کی کم سے کم یہ احکام تذلیل من بس احکام تذلیل نے منذ بات نے نے بتایا نے رسول ور اور ور کر وہ وقلا کا نے کہا رمضان نہیں رمضان کا نہیں کہ وہ ہے وہ من عرف ہمارے ہمارے نام ہمارے شامل <سؤال> ہمارا اشارت تقویت دو سند تجھو گئے خصوصیت دو سند حاضر اسنادو کل ہینا رجال وزید سند اسناد مجھے گئے ان کیوش اطلاف کی بھجی ذکر و سند کی کیش مانا مسدریدہ دا فاوائر اصول کی اطلاف کی بھجی رجال ہم کی زندگ مراد رجال لے حاضر اسنادو کل ہم قام والا طور پا قذاب آنے مقررن روکتا جائیں سند القذار یحن مسئید دا صلغہ یحن مسئید ابو کا پر پر کے من رحمانت ظلم متندگ <سؤال> وقال قال قال قال قال علينا حين قال دعاء التائب التائب توبہ متوبہ فقال يوم بمن دعانا میں نکنا ہوئی ماں نے کہا تمائی لگا رہا ہے بنتا مال بلیس بلیس ملحزم علیہ الحاكم بالاخلاص اول خلق اعظم بلیس باپ نے چاگا مان دیون جاتی انا ذو باني اول معظم يا ابن كل عظيم المال <سؤال> فقتب بين الورما تاوات دانت قالالكي دا تفصيل بطلكين جبنا شمرتب باني نے من باب اهل المؤمنين مقتل بچي كثرت جن هو علام كونيه فقتب بين الورما تقسيم كي فما بين الورما يا حق كما ذو معظم تعال كل عظيم المال ن اوز تالدا بدر کے نو تجدید کلام کی شریف عمر پر دولی اور پر ستو سنو ہر نبی کی طرح भगवान ہے اور ایک تراسو قدرت زمین مباعل جس اول مالک الک دین باط چانے ورک ظاہر کلا ان والرماد سے یہ شنو دو فرمایا تو سند پڑھ کر کورا چھو لگا انفاق الانجم یا حفله واجب ہے دوار حقوق واجب نہیں بلکہ یہ طال کریم قابل حق کامل واجب نے انتہا کلا کہتا لعنت بینفاق عالم سے چلا جاتا اور قول انفاق اور ما بردا بدر خوا صاحب جدا سب قدرت دراتن سے اور یا دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه ہم آئیے جاؤ پھر